تو وہ جو اللہ پر اعمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو انقرب اللہ انہیں اپن رحمت اور اپنی فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپن طرف سیدھی راہ دکھائے گا